جل جلتے مر مٹیں گے جل جل جل جلتے مر مٹیں گے یہ سب ہاسدی مدر جل جلتے مر یہ سب ہاں صدی مغری شان اولیا کو گٹایا نہ جائے گا ہاتھ کھلے کر کے ہاتھ کھلے کر کے جل جل کے مر مٹیں گے یہ سب ہاس دی مگر جل جل کے مر مٹیں گے یہ سب ہاس دی مگر امیر ملت کی شان کو بتایا نہ جائے گا اللہ امیر میر ملت کی شان کو گھٹایا نہ جائے گا داتالی حج میری سرکار کی شان کو گھٹایا نہ جائے گا خواجہ اجمیری کی شان کو گھٹایا نہ جائے گا بے شک چلی ہے باد خدا نجید سے مدری بے شک چلی ہے باد خدا نجد سے مدری پر اس چمن سے ایک پھول بھی گرا نہ جائے گا اس چمن سے سنیاں بریلیاں ہنسیاں والے اس چمن سے ایک پھول دے گا نہ جائے گا رل مل کے آخو اس چمن سے ایک پھول دے گا نہ جائے گا اج نچدیاں نو انشاءاللہ شاء اللہ خوب دبایا جائے گا نجدیاں نو خوب نہیں دیا نو اور ان شاء اس چمن سے ایک پھول بھی گرایا نہایت ہی بات بولے کران بولا مارے سنت محترم بزرگو دوستو پیارے عزیز سنی ہنسی بریلی مسلمان بھائیو آج دا یہ عظیم الشان فقید المثال اجتماع دو روزہ اہل سنت کانفرنس جس کے اندر میں اور تھی سب حاضر ہوں دعا ہے اللہ کریم سب اس کانفرنس نی بار گہاری جاج قبولوں ملدور برمائے اور سارے سب واسطے ذریعہ نجاب بنائے میرے تو پھر آئی جی اس مشس کے سابق مدرس اہل حدیث سابق خطیب ایل حدیث سابق مبلب ایل حدیث پیرزادہ مولانا محمد عبد السطار صاحب علوی وہ اپنے بیان تو معدوس فرما چکے نہیں اے حال کی چند دنوں کے اندر گوجر والا دے اندر الحمدللہ مسلک اہل سنت کی حقاع نیزت نو ویخ کے اہل سنت و جماعت اقیدے نبول کیا اور بد مذہبوں کے عقیدے نو جناب دی خیر بات کی چھٹی کرائی گئی کہ اے عقیدہ چنگا اے عقیدہ چنگا میں باہر حال یہ تودے ہو ہی رہے جدر جی جنا توبہ کر کر کے ادھر پہ آدھے تو کہہ رہے ہیں وہ چنگے ہی نہیں میں نو مزید یہ وضاحت کرن دی ضرورت نہیں جدو جناب ہی پلے پلاے خود پہ جناب توبہ کر کے ادھر ادھر پہ کل کے جناب نشست جندر تو انو پتا ہے جو بندیاں دا منیا پرونیا چوٹی دا خطیب مول عبد الرحمان جامع جہاں بادشاہ مسجد دا خطیب رہ چکیا جی موت بڑی بھڑی موت آئی ایمان اللہ باپ سارے گزران دس پ اپنے باپ کی مرتناک موت دیکھ کے اس تسلیم کرنے پیا اگر عقیدہ حق کر سچے ایسے سنت و جماعت کیوں کہ اس عقیدے دے اوتے اگر کوئی دنیا تو کوچ کردہ پام کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے نا لیکن آخری وقت نبی کا کلمہ تندرو پڑ دنیا تو جانا ہے تو جو ہے بھائی پامے ایكسیڈنٹ ہوئے شاہ القرآن مولانا علامہ محمد ابدل گفور صاحب حضاری وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دنیا جان ہے سویرے فجر کی نماز پڑھ کے آپ سیر و تفریح واسطے نکلے پلخوے پل وسیڈینٹ ہویا ٹرک دے د ٹرک آ کے آپ دے جناب جی اس طرح لگا تھوڑے کو آپ بڑا جناب جی اپنے آپ کو بچا رہے لیکن ٹرک آ کے اس طرح نالی جناب دی لے کے بالکل جڑا پلسہ پل ہے نا ان کے نال جا کے آپ دی جناب اس طرح ہوگا تو ٹرک بھی آپ دین لیکن موت نہیں آئی بول موت بول موت نہیں آئی دو سن کے آہازر ہوئے آپ نے اسی مقام تڑے ہو کے اس مقام ترمایا فرمایا لیو ماں ٹرک والے نو معاف کر داں ٹرک والے نو تو جو ماں ٹرک والے نو مع کر دا ماں دا آخری وقت قریبے. ماں دی زبان تو بھی نبی دا کلما سنو ماں دی زبان تو نبی دا درود سنو ماں دی کلمہ کلما درود نبی دا پڑھنا بھی میرے نال کلما درود پڑھو آخری وقت بھی قسم خدا بھی آپ کلما درود خود بھی پڑھ رہے ہیں اپنے عقیدت مندوں بھی پڑھا رہے ہیں دنیا فا تو کچھ کر رہے ہیں اے سارے نے آہ! بولو اے یہ جدو ایون بس سنے باتے نہ درو پڑنا نصیب تے الحمد الحمدللہ نبی پاک کا تے درود پڑھتے جا رہے ہیں تیرے تیرے نام بھی شہ نجرین یاد کرتے جہاں ہاں جی؟ موت کدی سونی دنیا تو جانا کدا سونا ہے ایک تیرے نے جنہ کے تختے چائے جانے نے جناب جی بوٹے اڈے جہاں نے ٹنگا کٹیاں جہاں نے بادو جا جہاں نے آندر پیٹے باہر آ رہے ہیں یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں فوٹو دیکھی سج فوٹو یہ ہمیت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لان خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے ایک آنسا دے آ میں تین بخاو چل گجرات کی سرزمین دے اور جا کے پتا کری جما دا علی محدود حضرت احمد حسن صاحب نوری گجراتی رحمت اللہ گجرات کی سند نین گوائے حسد بگل دیا اڑکا درا اپنے چہرے تو ابار اور انصاف کر میں دعوت دینا مولوی عبداللہ اللہ شیخ پری نعوت دینا کوئی ربانی کوئی یزدانی ہو کوئی, ہووے, کوئی <تصفيق> دعوت دینا. آو, آو. ایک تو ہوئی دنیا تو جا رہے کا حساب لا لو اور ایک سڈے بھی دنیا تو جا رہے اب تجیو جی مدینے نہیں بڑن دینا مدینے نہیں بڑن دینا بولو تو سی اسا نو مدینے اسان او مکے کا تلاف کرنا دیکھ لو اسا مکے نہیں دے کے جا کسی کو چند دیا شکیر اسا مکے نہیں تو نہیں کرنا مولوی ابد اللہ مولوی رحمانی مولوی ربانی مولوی یزدانی مولوی دبری ہرامی کنا چ دے بوڑے کٹ کے سنو تھی مکے نہیں بنانا خدا کی کر دوں انکے نہیں بن دینا توافے تسی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھو تہن پتا چلے گا ابو جال اینڈ کمپنی نے میرے نبی نو خانے کابے کا تواف نہیں کرنے اجازت دی میں کہہ رہا ذمہ داری خانے کابے کا تواف مکے دیا کافر نے میرے نبی نو کرن دی اجازت نوجت دہی سجم والی بات ہے، اگر نوانی صاحب نیازی صاحب یا قائدین اہل سنت، سنتے ریلے والے سنت نو اگر تصویر جناب خانے کابے دا تباف کرن دی اجازت نہیں دیں یہ کہڑی گل نے الحمدللہ اللہ سڈے تے سرکار کی سنت بن گئی کہ سڈے نبی تو بھی خانے کابے کا تواف کروکیا تو اولاد اگر نبی کے گلاموں نو روکے تو کہی تجب والی بات <تصفح> <تصفح> نہیں سمجھے <تصفح> اگر اجن اولاد اگر اجن کی اولاد سڈے قائدین سنت اگر اتے تواف کر اجازت تو نہ دے کوئی تجب والی بات پتا لگتا رگ ملی ہوئی ہے مسلماناو دف روک ایسی کوئی نہیںواس مدینے نہیں بول کے گل کرو میرا بول کے اتنے ایئرپورٹ کے لو فوٹو لوا چڑیا ہر کوئی جناب ہی اپنا جوائی پسند کرے وہ فوٹو دیکھ ہی جلدا جناب اپنا دوائی پسند کرنا چاہتے نا جن کوئی رابطہ کنیکشن جوڑنا ہوگی وہ جناب ہوئی جناب اگر دوسرے ملک والے کوئی اپنا دوائی فیٹ فاٹ کرنا نا تو یار ہوسل گل ہے سارا فوٹو سلیا دیا فوٹو لائیں اس واسطے تاکہ فیٹ کریے ساڈا دوائی کہنا رہے گا بڑے جناب فوٹو لا چڑی جی فوٹو ہوا کی فوٹو لا چڑیا جی کر لو جڑا بھی پسند ہے جی مدی نہیں بڑن دینا چلو کوئی بھی اور ڈنڈا جب تھی اتوی کر کے آدھے ہانی بڑن دینا ہانی بڑن دینا نہ بڑن دا دخلا مدینے بھی تو بند کر سکتے سڈا داخلہ مدینہ منورہ بھی بند کر سکتے ہو پر مدینہ منورہ والی ساری کائنات والی وہ مختار دا داخلہ تو سو بند کر سکتے کیوں بھائی او سدا تو داخلہ اسے بند کر سکتے ہو پر سڈے آکا نہ تو سڈے تو بند کر سکو گے یہ بھی تھے کول قوت ہے کہ انہوں نے بند کر سڑو گے کیوں بھائی انہوں نے بند کر دے اور سوال ہی کر رہے ہیں اور میاں اگر کسی وجہ اُنہ دی بدماشی دی وجہ بے حیائی دی وجہ منافق بازی دی وجہ اگر جناب دی ساڈا مدینہ منورا ہو سارے اکاورین کا دا اگر داخلہ بن دے پر مدینے والے دا کا سڈے کوخلا بنتے نہیں نا نہیں حقیقت ہے مدینے والا جد چاہے جس وقت چاہے اپنے گلاما کو تشریف لیا سا اپنے غلامہ کو تشریف جیسا کہ مرد کر لگا تو جو فرما حضرت علامہ مولانا کاری آمد دسن سی گجراتی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی نبی کریم علیہ سلادو دے کے پڑھ دے زندگی گزری ساری زندگی نبی پاک پاکی سلاد و سلام دیا تاریفا کردیا حضور کی و شان دے گن گا گزری جد جی آخری وقت قریب آیا آپ کے اندر درد محسوس ہوا بستر لیتے ہوئے بستر لیتے ہوئے بستر لیتے لیتے آپ محسوس کرتے پینے کہ ہوں میرا آخری وقت ہوں میرا انج پتا لگتا ہے جی بس دنیا تو کورچ کر رہا ہوں فرماؤ پرو شریت پروانے ہو کملی والی دیوانت مستان کانفرنس نوبال کی جامع مسجد نور منعقد کر کے بیٹھ والے سنی حنفی بڑے بھی غیور مسلمانوں آخری وقتیں لیتے لیتے سو جاری ہو گئے روکے تو رسول اللہ بولو کیا کیا ذرا گڑ کے بولو جڑا جا ندی پاک کا گلام ہے میرا ہاتھ لہرا کے بولے ایڈی اچی بولو کہ نرول مسجد آواز بلند ہوے ناروبار درو دیوان آواز ٹکڑا کے سبز گمب سے مکی گملی والے بھی مار گٹ آواز پہنچے مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے میرے غلام اج ناروال کی سرزمی اور جامعہ مسجد نور گنج حسین آباد جمع ہو کے میرے نا چرچے پہ کرتے بولو کیا آخیا کیا کملی وال بدروہ کے چہرے والوں بلین دیا پیاریاں گلفا وال بل پدر کی پیاری پیشانی والوں یا سیل مبارک کے سونے دنداں والم نشرا کے پیارے سینے بلا دے پیارے دمانے والے ہو، دی پیاری جان والے ہو، اللہ دے مبارک سونے پیارے ہاتھوں والے ہو وجہ اللہ دے نورانی سے مبارک چہرے صلی اللہ علیہ وسلم آقا دم نکلے جا رہا ہے اے الفاظ میں حضرت مولانا تاری احمد حسن صاحب نوری گجراتی رحمت اللہ ہے تو آلہ لائ آقا دم نکلے جا رہا ہے حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس غلام کا آپ کا دیدار کرنے کے بغیر دم نکل جائے تو جو میرے بل ہاتھ جوڑ کے مدینہ وال منہ کر لیا آ کے آکا دم نکلے جا رہا ہے حضور دم نکلے جا رہا ہے آقا اب تو تشریف لے آؤ حضور کرم فرمائے للہ کرم فرمائے آقا اب تو تلوا فرما ہو جائے حضور دم نکلے جا رہا ہے آکا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دیدار کرنے کے بغیر آپ کے اس غلام نوری قدم نکل جائے حضور کرم فرمائے للہ کرم فرمائے اب تو تشریف لے آئے اینی گل کندے, کندے آپ اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے اٹھ کے کھڑے ہو گئے لگے وہ دیکھو میری سرکار آ گئے لال لال کچھ بولو سال وہ دیکھو میری سرکار اور نہیں درجر تیرے آلاتے پل نہ لو آؤ غیر ملکی ایک سے ناش کرنے والے اگر تھی سڈا اتے داخلہ بند کر سکتے ہو پر سڈے آکا تو سڈے داخلہ تو نہیں نہ بند کر سکتے اس واسطے کہنے والا ہے کہ اگر ہو جذبہ کامل دو ہم نے دیکھا ہے مل تو ایک شری ہم نے دیکھا ہے وہ خود نز دیکیا جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے وہ خود نزدیکیا جاتے ہیں تڑپا نہیں کری آپ کا دوستان جی کا تو جو فرماؤ کی یا جناب اگر یہ اوتے جان نہیں دے لیکن ایمان لابا کوئی پرواہ نہیں سڈا ایمان ہے سڈا مدینے والا تو سڈے کول تشریف لیا سو سڈا مدینے والا تو سڈے کو yeah. اچھی آواز آئے میرے کو یار کی ہو گیا تقریر نہ ادھر کرنا پہنتے تو باہر کوئی بمب چلنے لگا ایگر میرے دیکھو جی سڈے آکا دی بارگاہ داخلہ بند حالانکہ ایسی گل کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم ہزار سنی ہزار سنی بریل سالت دے پروانے کملی والے آقا دے دیوانے تے مستانے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو کے دروڈو سلامت پڑھتے ہیں ایسی گل کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال. اگر کوئی جناب بھی سڈے کسی عالم دین اگر اتے جان تو روکے تو پھر کی ہوا پر سکا سڈے کول آن تو نہیں نہ روک سکتے کیونکہ سا ایمان ہے سارے آکا کو تشریف بولو جنہ کا ایمان ہے بولو جنہ کا نہیں بچاکنا بولو سارے آکا سارے کول تشریف سارے آکا اور یہ سارا کا یقین ہے نا کہ کور لیجیے کمنی والے کی جلواگری ہوے گی کیوں جی کور ویس کی تو جلواگری ہوئے گی سوال ہو گئے مر ربو کا ماں دینوں کا ماں ٹکو کی حالت رجو تیرا دین کہڑا تیر رب کہڑا ہے سونے کے بارے کیبر تشریف لیا گلاما جلوا گری نہیں فرما سکتا کیا بھائی بولو اپنے گلام کے جلوا گری نہیں فرما سکتا الحمد للہ مدینے والے واسطے کوئی اور مشکل نہیں اللہ نے اپنے ماں بوب نو طاقت کو فرمائی تو جو ایک بڑی گل یہ کیبر پرست میں کہنا لاہل کا ربا اج تو سانے سنت وجہ مات اقیدے والوں آخ نا سنی قبر پرست نے ان آخو جھوٹے تو رب دی بولو جھوٹے تو رب دی بھائی کہڑی گل تو ایلے سنت اجما تو قبر پرست کہ اللہ دے پیاریاں دی قبر تاس سے قبر پرست کہنا اگر جناب جلوس بنا کے داتا کی ہزری خاجہ میری بابا فرید حضرت محبت سے علی دے مزارے پر انوار تے جائیے تو قبر پرست کہنا ابے جا کے خانی کریے تا قبر پرست کہ حالانکہ میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا سادی سنیا بریلیاں بھی کوئی عقائد دی کتاب کتاب کوئی نزدابی جو بندی مدو تبلیغی ہراری کانگریسی کھ کے بہار ایک کتاب جناب اصادری بزرگوں نے اللہ دے سوا قبر والیاں دی پرستش کرنی بھی جائے میں رب دی قسم اٹھا نہ پناہ ہزار روپیہ نقل نام پیش جو لیکن سان قبر پرستی والے تعداد اج اس مجمے گلان خوب کھلا ایک کتاب سا کٹ کے بہا جگر پیو کا پتر ہے پونے لکھا ہوا کے سوا اقبر والے بلیا نو بلی ارا دی بات نبیا کی پرستش کرنی ایک قیدے کی ساری کتاب توں کٹ کے بہا پناہ ہزار روپیہ انعام پیش کرنا محمد اکرم ردوی کام جے صرف تے جانا جلوس بنا کے فاتح خانی کرنا اے سالے ثواب کرنا اگر ای جناب تیرے نزی قبر پرستی ہے تے میں پوچھنا مولوی عبداللہ اللہ شہ مولوی ربانی مولوی یزدانی مولوی ٹبر ہی سارا وچ جڑے کے مولوی مرگا جلوس کڈے احتجاجی جلوس اور بالخصوص ساڈے کاموں کی بھی اخباری رپورٹا گواہ نے کہ سادے کاموں کی بچی جناب جی جلوس کٹنے پروگرام کیتے اور اعلان کیتا گیا کہ تمام ایل حدیث مساجد سے چھوٹے چھوٹے جلوس مرکزی جامعہ مسجد ایل حدیث میں اکٹھے ہوں گے وہاں سے پھر مرکزی جلوس زمانہ ہوگا جی ڈی جی روڈ سے ہوتا ہوا مولانا حبیب الرحمن یسدانی کی مزار پہ حاضری دے گا اور وہاں پھر فاتحہ خانی کے بعد پرامن طور پر منتشر ہو جائے گا اگر یہ رپورٹ نہ ہو اگر یہ بات نہ ہو محمد اکم بجلی تھی پنجا ہزار روپیہ دن تیار ہے اور پکے اسٹام تک دن تیار ہے سر آم ٹوکے ایسے ناروبار کھلے میدانے کھڑا کر کے لا دو ٹوکے نال لکھ کے دن اثر اگر سنی داتا کی ہجیری کی قبر جروث بنا کے جان اگر سنیوں اتنے جا کے کے فاتح خانی کرن تے آرام دے کرناب جی واپس اپنے گھر آ جان تصویر آدھو جناب جی اے قبر پرسن اے قبر دے پجاری نے میں کہنا تسا اپنے ملوانیاں دے مرنے تو بعد تماکے شکار ہو جان والے انہاں ملوانے آن دی کبر وچ اور بالخصوص اپنے موردی یزدانی دی کبرتے ہیں جلوس بنا کے گئے کہ جلوس دیکھو تو جو میرے وال کے رد دیکھو گے میرے وال کے تو انہوں کو جنابی پتا لگنا ہے جلوس پہ نکل جناب لے کے رہیں گے لے کے رہیں گے خوندہ بدلہ لے کے روانگے آیا ساں بدلہ لے کے جناب جزانی میرے دی انقلاب آئے گا. اے میں تو جلوس تے اگے چلتے دے چلتے دے جب دیکھا پولیس سے چار آدمی نظر آ گئے پھر بابیا نے پولیس جدو وردی تے ہور ہوش چڑھیا نارے مارنے شروع کر لیتے بابیا نے جنے جو کتا ہائے, ہائے کتا ہائے ہائے اے میں نہیں پیا اے میں پا دی سی آئی ڈی والا اگر رو رپورٹ لکھتا ہوئے تو میری ہونا لکشڑے مطلب الٹا میرے خلاف کیس ہے میں بابیاں کی روز داد کا سنا بابی جلوش کرتے جناب فلانا کتا فلانی کتا فلانی فلانا کتا فلانی کتی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کرتے کرتے روڈ تو چلتے چلتے گئے مگر ہاتھ چوکتے جو, کہا کہا کہا اللہ. اے جو کچھ سا سا سارا پیچھے کاروائی پا کے سواب دیرو نو دیکھا جاب سوابے نہیں بھابیا جوابیا نے اپنے مولری اسدانی کی قدر سے جنا نظرانا پیش کر دیتے میں سد کے جاوا تاری سوچن دانی تو اقلدانی توابن دانی تو اور بھڑ کیوں اصل سے پڑھنے پی گئے سان کس کے لئے کتا کتا ہائے ہائے کتا کتا ہائے ہائے کہ گالیاں کرتے مگرو آ کے گانی کی قبر سے اپنے جناب مولیاں کی قبر ہاتھ چوک دعا منگیے میں پہنا اسی قرآن پڑھ کے اصل تیار نیل ہکیل مرسلین اللہ سروتی مستقی ذرا گاجوائی کے دی لادی چلنا جن قرآن پیار ہے جہاں قرآن والے پیار ہے بڑا گج وج کے سبحان اللہ سوچو سلو اچھی جانے ادب نالا ہاتھ بن کے جانے رل مل کے کلمے کا کر دے جانے آ جلوس بنا کے جانے پڑھ دے جانے آنے پڑو لا لا لا پڑو لا محمد رسول الله نبی پالی دار سے بارگاہری بارگاہ ہندی بارگاہ ہونے آ مہرے علی بارگاہر ہونے آریدی نگری چاضر ہونے آج رچ ملت محبت سے بارگاہ شہن شاہ گولہ دی بارگاہ ہونے نیری ملر بارگاہ حاضر ہونے آپ بزرگوں بارگا کی بارگاہ کلمی کردی ہوا پیاروں کے کشیدے پڑھ دیا کتاب قرآن دی تلاوت کردہ حاضر ہونے آ. پھر حاضر ہو کے سلام سلام عرض کرنے آ سلام عرض کرنے کے بعد ہاتھ چوکے فاتح خانی کرنے آ اس پیارے وسیع نال دعا منگ کے آرام سے سکون نال واپس آ جانے د لو کم اچھی کریے ابھی وہ قبر پرست افسر حکومت نو گال کھے او۔ پاکستان دیا دشمنہ پاکستانی حکومت دیا دشمنہ اور غدارہ اور قانون شکنی شکری کرنوالے اور او بغیر منظوریاں تو جل سے کر کے اب سرانو گانا کرنے والے گلٹریہ اس طرح تیرا پتا لٹھئے گلٹریہ تے بولی تے ڈپو کندے تیترا فہنے اور خفیصہ ملک پاکستان نے بنایا ہے جماعت نے بنایا ہے کتیا اس پاکستان نہیں دیتی جائے گی پاکستان کھول اے کھلے پٹے دن تین پھرنے دی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان سارے بزرگ بنایا ان شاء ملک پاکستان پاکستان جڑا بنایا نبیاں بڑی شار بننے بنایا پتا اب قرآن ادیس بھی ماننے اور کسی بھی من دعوی کرتے جی وہ پس جانا پھر پتا کیا ابھی گیر مکلت ہونے آئی اور ابھی نہیں منتا کہ نہیں من آران سے ادیس جی میں کہنا مکلدا اماری عبد ہماری ربانی ہماری رحمانی ہماری شدانی اگر تو غیر مقلد ہے کہ میں پوری غیر مکلت عجت چیلنج کرنا आ, پوری نجدی غیر مکلت عزت نو میرا چیلنج ہے کسی ہو رہی ادر عزت نہیں منگے قرآن کے حدیث نو مانے پوری نجدی نزد سریت ریر مکلداں قرآن کے ادیش مینو اپنا حلال دہنا ثابت کر د میں دا مرید ہو جانا جو قرآن ادیس ہے قرآن جو غیر مقلد مکلت دی پوری ضرورت سب دے سب نو میرا چیلنج ہے اپنا حلال دا ہونا ثابت کر دیں اللہ بھی کسمیں پلیا پلایا انہوں دا مرید ہو جانا مفت صاحب نو پھر واپس لے جانا کیوں بھائی کال پتا کی ہونا ہے دعویٰ پتا کی آخر جناب جی سک ہاتھ قورانے ہیں ایک ہاتے بخاری تن مدیسائی ابو دا دی مار اسی اصن حدیث تو بغیر کدی اے قرآن حدیش کا دعوی کر میرا چلے تو قرآن حدیش جو اپنا حالات دہ سارے دے سارے ثابت کرو مورت کنی جننی مولت میرے رب کریم نے شیطان لائی قیامت تک محمد قیامت نال اور بھی ان شاء اللہ کوشش کرا گا چار جی لے کہ بولو جی نہیں جی سابت نہ کرو ایسا ضرور آخا گا بھائی مامی آزم کی دی تکلیف دیا ملکرا بندے کا بی بن جا بندے دا بھی بن جا تے امام آدم دا مقلد ہو جا دے تو امام آدم دا دا تا تا قسم خدا دی تکلیف کا انکار دی تکلیف کرنی, کسیدی دی کرنی <سؤال> کر پی تینو اپنی دی کسی کرنی پی حالت میں مذاق نہیں کرتا پیا نہیں وا تیرہ قرآن کے ادیش ہے کچھ قرآن ادیش جو اپنا حلال ہونا ثابت کر پوری نی پوری گار مقلدہ ضروری ہے پتا کہا اگر تو میرے حلال نہ ہو سبوت لینا نا تو میری اما نو نہیں کرنا پیا نہیں تو دعوی قرآن کا جو اپنا حالات دہنا ثابت کر پوری پوری غیر مکلدہ نجدیا پتا کہ گزری صاحب اگر تو میرے حلال نہ ہو سبوت لینا نہ تو میری اما نو پوچھ لو لو بولو یہ بھی نہیں میرے ابے نو لو میری اما نو پوچھ پھر میں آخنا باہم کر کے ڈانس کر دوں ایک ہاتھ ادھر بخاری مسلم ترمتی نسائی ابو دا جی اما نو پوچھ لو یہ اما جیڑی ہے بخاری شریف ہے کیوں بھائی آ جا اما نو پوچھ لو یہ اما ہے مسلم شریف ہونی کیوں بھائی جا ابو شریف ہوئے گی یا نسائی شریف ہوئے گی یا ابڑے ماجا شریف ہونی یہ اما تیرا سارے ترمدی شریف ہوئے گی نہ بخاری نہ مسلم نہ ابڑے ماجا نہ ابو بدول نہ نسائی نہ اے اے جیڑی ہے اپنے گھر کی اے چیمتی شریف, شریف کتاب ہے جہد لو میری اما نئی مامے آزم دی تکلیف نہ کرنے دا تیرے تے غیر مکلتا ہے ببال پہ تو اپنی بیبے کی تکلیف کرانا اچھے میری اما کو پوچھ لو کیونکہ ماں پتا ہونا کتاب ہے پہلو ابھی آخ گے جن چمام آزم کی تکلیر نہیں کرتا جی تخ میں آزم کی نہیں منتا تو ابھی برملہ کہنے جی توں سارے امام آزم کی نہیں منتا ماں کسی کی نہیں منگتے کر حلال کا ساب ساری زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ مر جانا ایمان توے کھیتی کرو اپنا میں دوے نا کہنا انش یہ اے مکلیت ب آ جے دی تقرید کرنا ہے اور دفا رہے ماں کی تقرید میرے امام آدم دی تقرید کر جنہ ساری زندگی نبی پاک نے تریق مبارکہ عملتا بہرحال دوستو بے شمار گا نے ای امان اللہ باپ اگر ایک, ایک نیان کرا تری سلیق قسم خدا دی رات ساری ختم ہو جائے مسلک اہل لے دی کی حکا بیان ختم نہ ہو منکران دی رگڑائی کا بیان ختم نہ ہو میرے کو کتاب موجود ہے ستاوا سنایا بولو ستاوا سنایا جلد دوسری صفحہ نمبر ستاٹ اے میرے ہاتھ چوجود ہے ستاوا سنایا سردار البابیا مولوی سناولا امرت سری آدھنے آسان شریعت لیاو گے اسان شریت تسان والا شریت کی لیا تو ملک شریت کی لیا جا ٹبر ہی موتر پینے والا ہو پینے والا بولو آ گو یار کی پی ہو سانو نہ چیڑ ایمان والا سان چیڑے گا تو ایمانت رہنا کھ نہیں ہوا میں تم دتا دوسری بات مسال ہے متفر لکھیا سوال اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے مگر بڑی مکرو چیز ہے کیسے جائز ہوا ہندو لوگ عورت کو نفاذ کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں کیا باعث اعتراض ہے جواب حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز آیا ہے جس کو نفرت ہو وہ نہ پیئے لیکن ہلت کا اعتقاد رکھے ایسا ہی گائے بکری کے بال کے متعلق بھی آیا ہے لکھیا کیے لابا سا بال ما کا لو آد جانور گوشت کھانا جائیں موتر پینا بھی جائ ہے مرارجی دسائی دی نسل <laughs> آتا جنہ جانوروں کا گوشت کھانا جا دے انہوں کا اصل بی ببلپلپ <laughs> کیوں بھائی جلیس دکانوں اتنے یہو جی پولیس دشاوا لگی ہو جنہیں پیٹا میں کیوں پلیس اپنی ماں نے دسو دی زبان تو اولیاء اللہ کی شان کا بیان جاری ہوتا ہے اور پلیس زبان پلیس کی دشاوا یاد آنا امیر ملت رحمت اللہ بارے میں ایک جھوٹے کزاب کے دان نے بہت زبان درازی کردیا لفظ بولے کیوں جی بولے نے آسا جی ماں اللہ سفر لا بدکار سن دانی اور سنے ہزے اخری امیری ملت دانی سن پوری نزدیت میرا نے ہی لان ہے اگر کسی شتونگڑے نے امیری ملت کے بارے میں لفظ کیا نئے جی تھی خدا کی توحید سے ایمان رکھتے ہو جی شریت محمدیا ایمان رکھتے ہو تو شریقت محمدیا آدمی ناید شری چار شہدات پیش کریں شری طور سے چار گواہ جی جناب جی چار گواہ کوئی نہیں زبانی کیا جناب ملت زانی سن ماں اللہ دنا کردے سن گل کہیے میں سچا وا میں سچی گل کہیے میں محمد اکمر جی کہنا امیر ملت دے بارے میں گل کرنے والے آ کہ زنا جناح کی آپ زانی سن والے زنا کروان والی تیری باجی ہونی اصا بھی منہ زبان رکھنے تمرا ملر اپنے نزیاج میں جناب الزام لایا آخر الزام نہیں سچی گل ہے تو باجی یا تری امی ہوا جناب بھی کوئی گھر کا ٹبر ہوئے گا نہیں تو ثبوت پیش کر خدا بے تو شریعت محمدیا کسی کے دے اتنے الزام دی سزا پھر اپنی اپنے آپ ہی اپنے مروانے کوئی تو بچ محمدیا اور عارف لوگوں دا کلام ہے کہ از خدا از خدا کے پردا میل شندری تا دی جسے کا پڑتا رب چا کرنا چاہے نا پھر وہ اپنے پیاروں کے بارے میں بکواس کرتے وی پون میرے پیاروں نے ویس تیرے پردے کی چار آدھا محدت علی پوری نو تے محمد اکرم مزید انہوں دے غلام نے بے تیرے پردے چا کتے بادی ہوئے گیری ہوگی نہیں سب کرے خدیس نسل دیا پترو تو تین پتا نہیں محدت علی پوری کے رسول ہے خدا بھی قسم ایسا سکے رسول ہے کہ مدینہ منافرادی سرزمی نے آپ کے مرید کو کتے نکلیف پہنچی تدر کی طرح کھل گیا تمجھ لے کہ میں صدر سدر ریاون میں جیجا نونک لیا میں نواز شریف نوںکے دیکھ لیا مینو یہ نہ کوئی نہیں آخیا میں کانوین سکنی کر کے دیکھ لیا مینو کسی کوئی نہیں آخیا ہوں میں درباری دربار کے بارے وی, اور بارے پونکا دیکھنا میرے جناب اگر تم زیادے زیاد شخص کر دیا تیرے سے مہربانی کر دیا آیا تینوں مزلوم سمجھ آیا اگر تیروں نہیں کوئی جناب کی جی تکلیف دیا یا نہیں گرفت کرتا یا جنیاجوں یا وزیرا اگر تیری گرفت نہیں کرتا تو کتیا فل اگر تم تے قسم خدا دی تیرے نک نکیل پا کے باندر کی طرح نچان گے بھائی ضروری اعلان سنو خوشبری نیڑ آجو خوشبری سنو آشا ماشاءاللہ رہا دے نیڑے آجو آ ایک جوان پلیا پلایا بھابی مدد تو تحبا کر اعلان کرنے واسطے آ گیا جناب میرے ہاتھ اے ہلو جا پنڈ ہے بھابیا کا منیا تر منیا انہ دے والد صاحب بھابیا دے بڑے اچھے خطیب نے یہ ان ہے اے یہ آئی یزدانی شیتانی نک چک کے لیا رہا تقریر کرتا رہا وہ سنتا رہا رضوی صاحب کے ہاتھتے دے مذہب تو تعبہ کر کے مسلے کہہ لے سمت والی جماعت نپنا لگا تسی کیا اس بات واسطے دا دن yeah. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جی پہلے نمبر سے میرے مسلمان بروا نو میری طرفوں اسلام علیکم میرا نام ہے خاندان میرا ہاشمی ہلو والا میں میرے والد صاحب حکمت کر دل حدیث میں لیکن میں ان شاء اللہ سارے پڑاوا دیکھ لو گے میم دیکھ لو انفیل نبیل سمت والے شام ہو گیا دعا کرو آro. دعا کرو ایس سے اللہ تعالی مینو اپنے شابر قدم دی راؤن <ay> <طفیق دا>. تو <issues> <tends News> اور سنی فرض میں ان میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جدو جفا ہوا نا ان شاء اللہ یہ بندہ سنی فورزہ بھائی سوچو بھائی الحمدللہ الحمدللہ اے وی لو علی پوری دی زندہ کرامت خدا دی اے میری اے میرا کمال نہیں محمد اکرم رضوی نے ہے حجامت تے محدث علی پوری دی پری ہو گئی کرامت <تصفح> اللہ نے پلنا پلیا پلایا ان واضیا کا بندہ توبہ کر کے سنی ہو گیا سب حضرات سلام پڑھ کے دعا خیر کر کے جاؤ